اور بے شک اگر تم اللہ کی میں مارے جاؤ امر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دینا دولت سے بہتر ہے